مفتی اختار خان نئیمی نے یہ عبارت لکھی ہے کہ نماز کے اندر پڑھنے جانے والا دورد ابراہیمی نماز کے علاوہ عزر عزر عزر عز نماز میں نماز پڑھا جانے والا دورد ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز و گناہ ہے نماز کے اندر پڑھا جانے والا درد ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز تو گناہ ہے نہیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آپ لکھ کر جائیے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ یہ اس میں کتابت کی غلطی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی درود شریف کو لکھے کہ یہ ناجائز نماز میں درود ابراہیمی نماز کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نماز کے باہر بھی اور نماز میں درود ابراہیم کا پڑھنا بھی کوئی واجب یا فرض نہیں ہمارے فقا نے لکھا کہ نماز میں اگر کوئی اجلت ہو ریل گاڑی جا رہی ہو فلائٹ جا رہی ہو کوئی ایسی اجلت ہو یا نماز کا وقت جا رہا صرف اتنا بھی پڑھ لے تو صحت نماز کے لیے فی الحمہ صلی اللہ سعید نا محمد و علیہ تب بھی نماز ہو جائے ٹھیک ہے نا اور بیرون نماز بھی اس کا پڑھنا جائز ہے کچھ حضرات یہ ہی کہتے ہیں کہ سوائے درود ای میں کچھ نہ پڑھا جائے اختلاف اس میں درود ابراہیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے بابو تشہد مشکا شریف میں یہ بات موجود ہے کہ کئی درو شریف نماز میں پڑھنے کے بیان ہوئے یہ یہ درود حضور علیہ السلام نے پڑھے جیسے دو درو ابراہیم کے دو حصے ہیں ایک حدیث میں ایک حصہ ہی ہے خالی کتنا پڑھ لیا جائے اب صرف ہے وہاں مسئلہ درو شریف پڑھنا کون سا درو درود ابراہیم یہ سنت سے ثابت ہے یہ پڑھنا بہتر ہے اور اگر کوئی آدمی اتنا بھی پڑھ لے اللہ صلی اللہ سعیدینہ محمد و علیہ تو بھی اس کے نماز ہو جائے امام شافی کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر نماز میں اگر کوئی حضور اور ان کی آل پر درود نہ پڑھے تو ان کی ایک روبائی ہے جس کا ایک لفظ یہ ہے لا صلاح اس کی نماز نہیں تو امام شافی کے نزدیک درود کا پڑھنا واجب کوئی آدمی اگر درود ابراہیمی جان کر کے بھی چھوڑ دے تب بھی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک درو شریف کا نماز میں پڑھنا یہ سنت ہے امام شافی کے نزدیک واجب ہے تو اس میں کہیں عبارت کے نقل کرنے میں کہیں غلطی ہوگی کوئی عالم دین بھی درود ابراہیم کو بیرون نماز پڑھنے پر گنا یا منع نہیں لکھ سکتا دی? اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ درود ایورائین کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے جتنے درود نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہیں کونسا درود شریف حضور نے تعلیم فرمایا اور صحابہ کرام علی مریدوان نے پڑھا شیخ محقق شاہ عبداللہ محبدی دیلوی رحمت اللہ علیہ کی جذب القلوب الہ دیاری المحبوب جو تاریخ مدینہ پر کتاب اس کے آخری باب میں شیخ محقق شاہ عبداللہ محبدی دیلوی رحمت اللہ علی نے وہ تمام درو شریف لکھ دی ہیں جو حدیثوں میں ثابت ہیں اور وہ کئی ہیں ایک بات اپنے زمانے کے بہت بڑے امام جن کا دور گزرا ہے ساتویں ہجری کا آخری علامہ تقی الدین سب کی رحمت اللہ علیہ جو علامہ امام نبوی کے جانشی تھے ان کی کتاب ہے جو انہوں نے ابن تیمیہ کے رد میں لکھی جس کا نام ہے شفا سکام شفاؤ سکام کے آخری باب میں علامہ تقی دن کی شافعی نے وہ تمام درو شریف نقل فرما دیے جو جو حدیثوں میں ہیں لہذا یہ کہیں کتابت کی غلطی ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ بات آپ کبھی مجھے اس صفحے کی فوٹو کاپی لاکر کے مجھے دے دیں کون سی جلد آپ نے فرمائی سولہ تفصیل ہے کیا نام لیے آپ نے نا مصنف اقتدار یہ مفتی احمد ارار خان صاحب نئی کے بیٹے مفتی احمد یار خان صاحب کا وصال تو غالباً سات یا آٹھ پارے کی تفصیل لکھنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان کے یہ چھوٹے بیٹے تھے جو لندن میں رہتے تھے اس کی تکویل انہوں نے بعد میں کی ٹھیک ہے نا تو مفتی احمد یار خان صاحب کی یہ کتاب نہیں ہوئی ان کے صاحبزادے اس کا مجھے کوئی پیج لائیے اور وہ میری عمر کے آدمی تھے جو بہت زیادہ سینئر مولوی نہیں تھے تو وہ ہم دیکھ کر تحقیق کرتے ہیں کہ اصل نسخوں میں کیا ہے تو عموماً ایسے کتابت کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کوئی سنی عالم یہ نہیں لکھ سکتا کہ بیرون نماز درود ابراہیم کا پڑھنا معاذ گناہ ہے یا منع ہے کوئی سنی عالم ایسا نہیں لکھ سکتا ان سے یا تو ان سے تساہل ہوا یا کتابت میں تساہل ہوا